آپ کو مصیبت پڑ جاتی دس تریف کو حاجی تقسیم ہو جاتے ہیں کیونکہ ترتیب واجب نہیں ہے کوئی کنکریاں چلا گیا ہے کسی نے قربانی شروع کر دی ہے کوئی بال منڈوانے چلا گیا ہے کوئی طواف کرنے پہلے چلا گیا ہے ترتیب کیونکہ واجب نہیں ہے دنیا تقسیم ہو گئی ہے تو کچھ سہولت پیدا ہو گئی ہے اگر ترتیب واجب ہوتی سنیے کیا ہوتا سنیے درائی صاحب اگر ترتیب واجب ہوتی تو کنکلیاں مارنے کے بعد سارے ہادی اپنی اپنی جگہ پہ ادری بیٹھ جاتے کیوں بیٹھے ہو فون آئے گا قربانی ہوگی چلوں گا اور ہادی کتنے ہوتے ہیں لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں تو فون کب آئے گا پھر میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کرنے کی تکلیف واجب نہیں ہے سعودی حکومت نے جو سب سے بڑا پلانٹ قائم کیا ہے قربانیاں کرنے کے لیے جہاں جدید ترین مشینری ہے جہاں ذبا کرنے کے لیے چمڑا اتارنے کے لیے جو قصائی آتے ہیں وہ شام سے آتے ہیں ترکی سے آتے ہیں اور جہاں پہ نگرانی کرنے کے لیے اسلام کی یونیورسٹی مدینہ کے پروفیسر موجود ہوتے ہیں وہاں پہ صورت حال یہ ہے کہ ایک دن میں بڑی مشکل سے تو لاکھ دو تین لاکھ رمایاں ہوتی ہیں اگر ترتیب واجب ہوتی تو میرے بھائی آپ کی چینیں نکل جاتی تو اللہ تعالی مہربان ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسی ایسی مشقت میں نہیں ڈالتے جو لوگ برداشت نہ کر پائیں تو صحیح بات یہ کہ دس کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے بھائی کہتے ہیں لکھ کر لکھ کر دوران ہاد نمازوں کی رقطیں اور شپ چل فجر مغل کی رقتوں کی سنتوں کے مطابق وزا فرما دیں ہاں جی فرد نمازیں تو آپ نے کثر کر لیں اب سنتوں کا کیا بنے گا میرے بھائی اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا شاید اس سے ہمیں کچھ رہنمائی مل جائے گی امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کون سے معامل روایت کرتے ہیں جی اور تھک تو نہیں کیا آپ لوگ نظر آ رہے ہیں ابھی تو تو کی تھک امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ مدینہ کے درمیان کسی راستے میں تھے وہاں پہ انہوں نے نماز پڑھائی کس نے نماز پڑھائی آئی صاحب آجی صاحب. نماز پڑھائی حاجی صاحب لوگ زیادہ ہی پریشان ہے عبداللہ کسی نے نماز پڑھائی ہے عبداللہ نے عمر نے نماز پڑھائی نماز کے بعد جب عبداللہ ابن عمر اپنی سواری پہ بیٹھنے لگے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لوگ جو ہیں نمازیں پڑھ رہے جن کو عبداللہ عمر نماز پڑھا کر آئے تھے وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ نے بتیجے سے کہنے لگے بتیجا یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں کہا چچا جی سنتے پڑھ رہے ہیں عبداللہ عمر فرمانے لگے اگر سنتے پڑھنا ہوتی تو پھر میں فرد نماز قصر نہ کرتا اگر سنتے پڑھنا ہوتی تو میں فرد نماز قصر نہ کرتا تو پتا یہ چلا کہ جب آپ نماز قصر کر رہے ہیں تو پھر سنتے نہیں ہے پھر سنتے نہ پڑھنا آپ کی سنت ہے پھر سنتے نہ پڑھنا آپ کی سوائے فجر کی سنتوں کے کیونکہ فجر کی سنتے جناب ایشا فرماتی ہے بخاری وغیرہ کی حدیث ہے آپ سفر و حضر میں ترک نہیں کرتے تھے تو اس لیے آپ دوران حج جب نمازیں قصر کر رہے ہیں تو سنتے آپ کے لیے نہیں ہے سوائے فجر کی سنتوں کے البتہ نفل نمازیں آپ جتنی مردی پڑیں کیونکہ نبی علیہ السلام سفر میں نماز قصر کرتے سنتے نہ پڑھتے سواری فجر کی سنتوں کے لیکن نفل آپ پڑھتے رہتے تھے سواری پہ بیٹھ جاتے نفل شروع ہو جاتے کبھی سواری کا منہ قبلے کی جانب ہوتا کبھی نہ ہوتا معاملہ وعدے ہو گیا ایسا آ, یہ سوال جو ہے یہ میری طرف سے آیا تھا اس میں مضافی یہ تھی کہ فجر مغرب اور عشاء کی رفتیں کتنی پڑھنی ہیں مطلب اس میں جیسے ہاں جی فضر کی کتنی ربتیں پڑھنی ہے جی پھر चار, دو رقطیں پڑھنی ہے فرض سنتے تو لگ چیز ہے نا سنتے آپ پڑھیں لیکن سنتے فرض تو نہیں ہے نا اور مغرب کی کتنی پڑھیں گے تین اور عشاء کی دو اور ایک ساتھ کیجیے صاحب پھر بول پڑھیں گے آجی صاحب کہتے ہیں میتر کی ساتھ پڑھیں گے اور مطر میرے بھائی الگ نماز ہے اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے وطر مستقل نماز ہے کیا ہے یہ مستقل نماز ہے عشاء کے بعد سے لے کر فدر کی اذان تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وطر کو عشاء میں شمار نہ کیا کر عشا کی نماز الگ ہے مطر کی نماز الگ ہے حج بدل کی فضیلت کیا ہے تربیہ میں جس کے لیے حد کریں کیا اس کا نام لینا ہے میں نے دو ہزار آٹھ میں حد کیا ہے والد کے لیے حج بدل مناسب ہے حج بدل کی فضیلت کیا ہے حج بدل کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اپنے فوج شدہ والد اور والدہ کی طرف کے ساتھ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں آپ اپنے فوج شدہ والد یا والدہ جس کی طرف سے حج کر رہے ہیں یہ آج کون سا دن ہے جی سوار اسی لیے دیکھیں خان لگانے والے آگے ان کو پتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے لوگ سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سوموارات کا سنت کے مطابق کیا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ, روزہ افطار کروانے کے لیے وہ ہیں آپ نے رکھا یا نہیں رکھا وہ افطار کروانے آ گئے پھر بھی کہتے ہیں یہاں کے لوگ کی سنتوں بھی عمل نہیں کرتے ہیں وہ تو آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں سنتوں کے سلسلے میں تو کا رکھنا یہ کی سنت ہے اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ ہیں تو سموار کے روزے کے بارے میں دو چیزیں نے بتائی ایک یہ بتایا تھا کہ اس دن امال اللہ کے سامنے پیش جاتے کس کے سامنے اللہ امال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید قبر میں اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور نہیں میرے بھائی امال کس کے سامنے پیش ہوتے ہیں اللہ کا دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا بتایا تھا کہ یہ وہ دن ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں جس سے میں کیا ہوا ہوں سموار کے دن آپ پیدا ہوئے تو سموار کا آپ روزہ رکھتے تھے جی. اور پاکستان انڈیا کے لوگوں کو اللہ کے سب سے بڑی محبت ہے تو وہ سموار کے دن پھر کیا کرتے ہیں جی نہیں سموار ہر سموار روزہ رکھنا تو مشکل کام ہے ہم سال کے بعد جلوس نکال سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جی اب کون ہر ہفتے روزہ رکھے جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے آسان کیا ہے سال کے بعد کیا نکال لیں کوئی بنگڑے کوئی جنڈیاں اِنَّا <laughs> میں افسوس کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے اور نئے نئے کام ہم نے دین میں نکال لیے تو اس لیے میرے بھائی اگر آپ واقعی نبی علیہ علیسلام کے یوم پیدائش کو منانا چاہتے ہیں تو پھر وہ سالانہ دور پہ نہ منائے مہانہ دور پہ نہ منائے ہفتہ وار منائیں ہر ہفتے سوموار کے دن کیا کریں روزہ رکھے باقی رہا سال کے بعد جلوس نکالنا آپ کی یوم پیدائش کو بطورے عید اور تہوار منانا تو یہ نبی علی السلام سے ثابت نہیں ہے اچھا جی اب بھائی نے بدل کے بارے میں سوال کیا ہے تو بدل کی فطرت میں نے بتا دی ہے کہ آپ کی طرف سے بہت بڑی نیکی ہے اس آدمی کے ساتھ جس کا آپ بدل کر رہی ہیں اور پھر میں آپ اتنا چلیں گے اور نمازیں پڑھنے کا آپ کو مسجد حرام میں موقع ملے گا اور مسجد حرام کی ایک نماز دیگر مسادت کی ایک لاکھ نمازوں سے بہتر ہے اب در نماز تو آپ کی اپنی ہے نا جو آپ وہاں پہ پڑھیں گے زور کی نماز اثر کی نماز یا ویسے نفل پڑھیں گے یہ اس آدمی کے لیے یہ تو نہیں ہے نا جس کی طرف سے آپ حاضر رہیں گے تو آپ کے اپنے ہیں یہ حاضر تو ہے ہی نہیں اور زور کی نماز آج ہے حاجی صاحب وہ تو آپ کی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں نا اپنی زور کی فرد ہے آپ کے اوپر یار حاجی صاحب سمجھ نہیں لگتا اور پھر نفلی طباف جو آپ کریں گے ہاتھ کے طباف کے علاوہ تو اس لیے یہ سارا سواب آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ شاء باقی کچھ لوگ یہ سمتے ہیں کہ حد بدل کرنے والے کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا اس کو ملے گا جس کے لیے آپ ہدے بدل کر رہے ہیں تو اس کی امید کی جا سکتی ہے لیکن واضح طور پہ میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے سمجھا سن. چلیں اس کے بعد تلبیا میں کس کا نام لیں گے جی پہلی بار جب آپ تلبیا پڑھیں گے تو آپ اس کا نام لے دیں کس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں لبئی کل محجن اللہ میں اپنے والد کی طرف سے حد کرنے کے لیے حاضر ہوں لبئی کلّجن اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے حد کرنے کے لیے حاضر ہوں اس کے بعد پھر طلبیہ پورا پڑھتے رہیں لبیک لبئی کلبی اس میں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھیے گا نیت نماز کی ہو یا رودے کی ہو یا حد کی ہو یا عمرے کی ہو نیت دل میں ہوتی ہے زبان پہ نہیں ہوتی نیت کہاں ہوتی ہے دل میں. دل میں زبان سے جو آپ پڑھ یہ تلبیہ ہے یہ کیا ہے تربیہ. جیسے نماز کے لیے آپ آتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں آتے ہیں؟ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ و اکبر, اکبر تکبیر کہتے ہیں اور نیت کہاں گئی نیت دل میں ہے نماز کی نیت صحیح بات ہے کہاں ہوگی دل, دل میں میرے بھائی تو زبان سے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے منہ طرف کمرے کے یہ ایک زیاتی کر رہے ہیں کیونکہ نیت کے کی الفاظ زبان سے ادا کرنا نبی علی صاحب اسلام سے ثابت نہیں ہے صحابہ کلام ایک لاکھ سے زید کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے چار اماموں میں سے کسی امام سے ثابت نہیں ہے سو so صحیح بات یہ ہے کہ نماز کی نیگیت ضروری ہے لیکن کہاں ہوگی دل, دل, دل, میں. دل, دل میں ہوگی زبان سے نیگت کے افراد ادا کرنا یہ دین میں اضافہ ہے روزے کی بھی نگیت ضروری ہے لگت کے بغیر روزہ نہیں ہوگا لیکن لگت کہاں ہوگی دل, دل, میں. دل, دل, میں. دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں گیا ہے یہ چیز نبی علی سے ثابت نہیں صحابہ اکرام سے ثابت نہیں چار اماموں سے ثابت نہیں شیخ عبدالکار دلانی سے ثابت نہیں پھر بھی دکا کچھ باتوں پہ آپ کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے کہا ہے یہاں پہ میں بتا رہا ہوں امام صاحب نے بھی کہا امام بھی تو بتا رہے ہیں ہم تو یہ نہیں بتا رہے ہیں اللہ آپ کو دے بھائی صاحب کہتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں پہ ہمارے امام صاحب بھی تو ہمیں بتاتے ہیں ایک بات ہے بات صحیح ہے بالکل صحیح ترین ہے بڑے سادہ لوگ ہیں آپ میں نے سمجھا تھا پتہ نہیں کتنے تیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو بالکل سادہ نگرے کیا اماموں سے مراد میں یہی امام لے رہا ہوں اماموں سے مراد کون لے رہا ہوں میں چار امام ابو خلیفہ رحمہ اللہ امام مالک امام شافی امام محمد کی بات کر رہا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چیز چار اماموں سے بھی سابت اور شیخلک سے بھی ثابت نہیں ہے جو چیز اللہ کے سوب سے بھی ثابت نہیں اور صحابہ کے سے بھی ثابت نہیں چار اماموں سے بھی ثابت نہیں پھر اسے دین کے نام پہ کرے تو افسوس ہوگا آپ کے اچھا جی اس کے بعد بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں نے دو آٹھ میں حج کیا تھا اب والد کے لیے جے بدل کرنا مناسب ہے میرے بھائی والد صاحب کیا تعارف نہیں کرایا آپ نے فوت ہو چکے ہیں کہ حیات ہیں حیات ہیں تو تندرست ہیں یا شدید بیمار ہیں اگر فوت ہو چکے ہیں تو آپ ان کی طرف سے حد کر سکتے ہیں اگر زندہ ہیں اور جسمانی لحاظ سے مستقل طور پر اتنے معذور ہیں کہ خود حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر بھی آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں اور اگر وہ جسمانی لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہیں تو پھر آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ انہیں بھی لے کر آ حج کے لیے جیسے تو مجھے لے کر آیا ہے مسئلہ آلو بھائی ہادی <سؤال> صاحبان قربانی حد پہ کرتے ہیں یا انہیں اپنے ملک میں بھی کرنی چاہیے اور اگر ان کے گھر پہ کوئی ذمہ دار موجود نہ ہو یعنی کہ بیٹا وغیرہ تو کیا حکم ہوگا اچھا بیٹے کی بات سے مجھے یاد آیا آپ کی بیگم خود قربانی کر سکتی ہے یا چھری پھیر سکتی ہے خود بیگم اگر اس نے چھری پھیر دی تو کیا بنے گا آپ کے بکرے کا اس بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں مردار نہیں ہوا جی بیگم سے مراد عورت بیوی ہاں جی چلے گا وہ تو کہہ رہے ہیں چلے گا وہ تو اللہ کے نام بھی چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے وہ تو بات پکی ہے لو کہہ رہے ہیں عورت بھی کرے تو کھا سکتے ہیں آپ لوگ حلال ہے آپ لوگوں کا کیا موقف ہے کچھ لوگ سر پھیلے نہیں اختلاف پیدا ہو گیا ہے اچھا میرے بھائی وہ کون سی حدیث یا ایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ عورت چھری پھیرے گی تو جیز نہیں ہے ایسی حدیث کی مجھے اطلاع سے مل ہی نہیں رہی مجھے شاید آپ کے پاس ہو میرے بھائی یہ مسئلے جو ہم نے اپنی طرف سے نکالے ہیں نا پاکستان انڈیا میں بیٹھ کے ان کو اب ختم کر دیں ان کو کیا کر دیں آپ کون سے مسئلے جو خود ہم نے بنائے ہیں؟ عورت بھی جانور ذیبہ کر سکتی ہے قربانی کر سکتی ہے چھری پھیر سکتی ہے اس میں کوئی مدح نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے دلیل نہیں ہے یہ سب سے پہلے دلیل ہے نہیں یعنی کہ کہاں پہ پابندی آئی ہے، یہ کام نہیں کر سکتی آپ نے پبندی کہاں سے لگا دی پہلی دلیل کیا ہے کہ پابندی کی کوئی دلیل ہے جو دین مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے ہے جہاں عورتوں کا فرق تھا شریعت نے بتا دیا جہاں پہ شریعت نے فرق نہیں بتایا وہاں پہ جو دین مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے دوسری دلیل, دلیل بہاری مسلم کی آدیش میں سے ہے کہ نبی علی صحابی نے امام بخاری ابو مساچری سے روایت کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے جانور ذبح کرنے کا ابو مساشلی صحابی ہے ذبح کر سکتی ہے اب رہ گئے یہ سوال کہ یہاں پہ ہم قربانی کر رہے ہیں حاجی ہم تو کیا وہاں پہ بھی ہوگی یہاں پہ تو قربانی آپ کر رہے ہیں یہ حد کی قربانی ایسا ہی ہے نا جی عید والی تو نہیں ہے نا نہیں. عید نہیں ہے تو اگر آپ کی بیگم صاحب پیچھے موجود ہیں تو وہاں پہ بھی قربانی ہو جائے آپ کی طرف سے تو اچھی بات ہے لیکن میں یہ کہوں کہ یہاں بھی قربانی واجب وہاں پہ بھی واجب تو اس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اگر گنجائش ہے اور آپ قربانی ادھر کر رہے ہیں تو آپ کی بیگم بچے پیچھے ہیں تو وہاں پہ بھی قربانی ہو جائے تو اچھی بات ہے باجب میں نہیں کہہ رہا ہوں مدینہ منورہ میں ہاتھی زیادہ سے زیادہ آٹھ یا دس دن رہتے ہیں تو کیا یہاں مسلم نبی میں سنت بھی پڑھیں گے اگر نہیں تو فرض کی تفصیل بتا دیں بھئی مسئلہ یہ تو بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کیا کہ جب آپ اپنے آپ کو مسافر سمتے ہیں فرد نماز قصر کرنے کا حقدار سمتے ہیں تو پھر آپ پہ سنتے نہیں ہیں سوائے فطر کی سنتوں کے البتہ نفل نمازیں آپ جتنی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائی ٹائم کافی ہو گیا ہے کوشش کیا کروں گا کہ در چھ بجے تک جاری رہے تو انشاءاللہ یہ درس چھ بجے تک جاری رہا کرے گا اور فدر کے بعد کہاں ہوا کرے گا انیس نمبر نمبر گیٹ کے پاس فدر کے بعد ان درس ہوا کرے گا اور اس ٹائم یہاں پہ ہوا کرے گا اور مغرب کے بعد گیٹ نمبر انیس پہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب درستیا کریں گے گیٹ نمبر ڈاکٹر امان اللہ صاحب درستیا کریں گے تو آپ یہاں بھی بیٹھیں وہاں بھی بیٹھیں فدر کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں لوگ پوچھتے ہیں مدینہ میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے تو میرے بھائی فرض عبادات کے بعد سب سے عظیم عبادت یہ ہے کہ آپ دین کا علم لیں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے بھی کیا کر دین کا علم لے نبی علیہ السلام ہیں ابن مادہ کی صحیح حدیث ہے جو میری اس مسجد میں کون سی مسجد مصرح نبی, مصرح نبی, نبی, نبی میں آیا علم لینے کے لیے یا علم دینے کے لیے وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو تو ٹیم کو غنیمت جانیں بازاروں میں پھرنے سے گریز کریں اور مشر نبی میں مسجد حرام میں وقت گزاریں اور آخر میں وہ بھائی نے سوال پیچھے سے کیا ہے کہ چالیس نما تو میرے بھائی چالیس نوا دیں مشر نبی میں ضروری نہیں ہے جتنی آپ پڑھ لیں الحمدللہ للہ دس پڑھ لیں پندرہ پڑھ لیں چالیس پڑھ لیں سو پڑھ لیں پچاس پڑھ لیں دو سو پڑھ لیں چالیس نمازوں کا مسئلہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس بارے میں ایک ضعیف روایت آتی ہے جس کے اوپر مزید تبصرہ انشاءاللہ شاء کسی درس میں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو خیر وافیت سے عادت کرنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ رب العزت تمام مسلمان مریضوں کو شفا نیت فرمائے یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی مغرب فرما آمین امین ان کی قبریں منور فرما آمین ان کی قبریں کشادہ فرما آمین آمین آمین ہم سب کی اولاد کو نیک بنا انہیں قرآن کا حافظ بنا آمین آمین دین کا عالم بنا کے حلال تھے صحت و تندرستی سے نواز یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو نیک سے مند اولاد نیت فرما یا اللہ دن مسلمان مظلوم ہیں جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما مسلمان حکمران جہاں پہ بھی ہیں انہیں اپنے اپنے مالک میں شریعت نبی ہم شفاعت فرمائیں گے آمی آمی اور آپ کے جنڈے کے نیچے جمع فرمانا آمی آمی آپ کے ہاتھوں سے عوضے کا پانی پینے کی سعادت سے ہمیں بھی موقع دینا آمی آمی آمی اور میرے بھائی اسی پہ اجازت چاہوں گا جو سوال رہ گئے ہیں ان کا جواب سا... کل سب سے پہلے دینے کی کوشش کروں گا صلی اللہ تعالی ربی محمد